قدروں پر فرق دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ آخری تمنا یہی تھی کہ جان نکلے تو آخری قدموں پر نکلے تو آکا علی السلام نے فرمایا کہ وہ بیٹا میں گواہی دیتا ہوں کہ تو شہید ہے کیا بات ہے ماشاء مفتی صاحب یہ فرمائیے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ آج بدر کے مقام پر جس جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم تشریف فرماتے جہاں آپ کا خیماتا پڑاؤ تھا اور جہاں سے بیٹھ کے آپ نے کمان کیا تھا ایک سفسرار کی حیثیت سے دیکھنے والے یہ دیکھتے ہیں اور لکھنے والے یہ لکھتے ہیں کہ یہ وہ جگہ تھی جہاں پر رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے ایک بہترین حکمت عملی وہیں بیٹھنے تیار ہو سکتی تھی تو دانش مندی کو دور اندیشی کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ دیکھیں اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام جہانوں کا علم عطا فرمایا تو یہ جنگ جو کہ ایک حکمت عملی کے ذریعے ہی لڑی جاتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی حکمت عملی پہلی جنگ تھی یہ پہلی جنگ میں آپ نے جو حکمت عملی اپنائی تو اس پر کفار بھی حیران تھے کفار میں جب بھی لڑائی ہوتی تھی تو ایک جتے کی صورت میں جانوروں کی طرح پل پڑتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعداد کم ہونے کے باوجود ہتھیار نہ ہونے کے باوجود آپ نے بغیر سب بندی کی ہے یہ تاریخ کی پہلی سب بندی ہے عرب کی تاریخ کی پہلی جنگ ہے اور پھر اس میں دیکھیے ہتھیار کم ہے تو ہتھیار کے ساتھ بھی آپ علیہ السلام نے پتھروں کو استعمال فرمایا پھر جس مقام پر نبی کریم صلی اللہ علام نے بیٹھے جب عریش آپ کا بنایا گیا, اس مقام پر نبی کریم صلی اللہ وسلم نے سارے کے سارے معاملات کیے پھر جہاں پر آپ علیہ صلاح السلام نے اپنے لشکر کو اتارا تو دیکھیے وہ جگہ تھی اونچائی والی اچھا اور کفار جہاں پہ تھے وہ نچائی والی تھی ٹھیک ہے یعنی وہ ایک نشف بات ہے کہ وہاں سے ان کو جو ہے وہ زیادہ آسانی ہوگی زیادہ ہوگی دوڑنے میں آگے بڑھنے میں ہوگی اگر بارش ہو جائے تو پانی یہاں پہ جمع نہیں ہوگا کیچڑ نہیں بنائے گا وہ لوگ نیچے کی طرف ہے تو سارا جاگے کی طرف آباد با جاری رکھتے ہیں ایک کالم بھی شامل کریں گے السلام علیکم ہلو السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام آ... جی میں عرض کر رہا ہوں جی. میں پاک شریف سے بات کر رہا ہوں جی ما ماشاء اللہ ماشاء اللہ بابا صاحب کی دھرتی سے بات کر رہے ہیں فرمائیے میں بناب ایک تو آپ کو بہت بہت مبارکباد بولنا چاہتا ہوں بہت شکریہ کہ آپ نے یہ چوٹلی میں پوری دنیا میں اس وقت قبضہ کر لیا ہے اور دیکھتے جناب خلیب مارسی صاحب کو ان کو آپ کو مبارکباد بہت بہت شکریہ اور ہمارے مفتی اسلام جو بیٹھے ہیں اور جو ہمارے ناخان بھائی جو ہیں سرو صاحب نشمندی صاحب ماشاءاللہ جنہوں نے ان کو آپ نے دعوت دی ہے تو ماشاءاللہ اللہ ایک چھوٹی سی فرمائش تھی جناب جناب اگر وہ پوری فرما دے تو ٹائم تو کافی کم ہوگا نہیں انشاءاللہ یہ دنیا ایک سمندر ہے انشاءاللہ یہ کلام وہ کلام ہے جو ان کا شورا آفاق ماشاء کلام ہے اور جب ہم افطار بالکل <سؤال> قریب قریب پہنچیں گے اور دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوگا انشاءاللہ یہ دنیا ایک سمندر ہے اس کلام کو ضرور سنیں گے اور انشاءاللہ شاء آپ بھی محظوظ ہوں گے ہم بھی محظوظ ہوں گے عظیم رہیں گے آپ ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ غزوہ بدر کے کچھ اور معفوق العقل واقعات کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے ایک مختصر سے ٹرانسمیشن کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد جنید اقبال حضبائے بزر کے اس موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جناب مفتی ابو بکر صدیق صاحب ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب مفتی سہیل جدی صاحب آخر میں تشریف لائے ہیں خصوصی طور پر لاہور سے محترم جناب صور حسین نقش بندی صاحب سرور بھائی ماحول ماشاءاللہ بڑا لطیف ہے گفتگو بڑی لطیف ہے ماشاءاللہ اور ان روحانی ان لمحات کو مزید دوبالہ کرتے ہیں لاتے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے Hey کچھ بھی نہیں میرا میرے گھر میں سب تیرا ہے کچھ بھی Amen. Hey. Yeah, right. جت روز قدم کرم کا کوئی پھیرا میرے گھر میں سب تیرا ہے کچھ بھی نہیں میرا میرے گھر میں میرے ادی صاحب پہلے سوالات کو لم چاہتے ہیں اس کے بعد پھر ڈسکشن کو آگے بناتے ہیں دیکھیے ہماری ایک بہن سے نے کینیڈا سے کوشچن کیا تھا کہ اگر کوئی کسی کو مسلمان بنا لے تو کیا طواب ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ اے ہے اگر تیرے ہاتھ پر کوئی ایک شخص مسلمان ہو جائے وہ تیرے سر خونوں سے بہتر ہے بات, بات, بات جاری رکھیں گے اس حساب ماشاء اللہ نازیم رہیں گے آپ ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ مختصر سے صبفے میں آپ کی کالس کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے ایک مختصر صوفے کے بعد ان کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد جنید اقبال حاضر خدمت ہے ناظرین ابھی ہم بات کر رہے ہیں غذبۂ بذر کے حوالے سے اب آہستہ آہستہ ہم اس موضوع کی طرف جا رہے ہیں کہ جہاں پر ایک کمپیریزن کریں گے کہ اس وقت کیا جذبہ مسلمانوں میں موجود تھا اور آج کس جذبے کی کمی ہے جس کی وجہ سے پوری کی پوری امت مسلمہ اس وقت تنظلی کا شکار ہے اسی صاحب پہلے سننا چاہتے ہیں مزید اچھا بہن نے اسی کو آگے جاری رکھتے ہوئے کہا تھا کہ اگر بعد میں وہ شخص جو مسلمان ہوا تھا کافر ہو جائے تو اس کا کیا ہے تو اس پر کوئی عذاب نہیں ہے جس نے اسے مسلمان کرایا تو وہ اپنے افراد ہے ایک کوشچن یہ تھا کہ مسلمانوں کے جنگل غزوہ بدر میں کتنا افراد شہید ہوئے تھے تو غزوہ بدر میں چودہ افراد شہید ہوئے تھے ایک کوشچن یہ تھا کہ کیا ہم لوگ ابھی یعنی اپنی حفاظت کے لیے دشمن کے مقابلے کے لیے تیاری کر سکتے ہیں جنگ کی تو بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مریض فرقان حمید ارشاد فرمایا وہ عید الحمد جو جتنی تم طاقت ہے تم اس کے ساتھ جنگ کی تیاری رکھو کیونکہ دنیا کا فلسفہ یہی ہے کہ جب انسان جنگ کے لیے تیار رہتا تو لوگ کے لیے تیار رہتا ہے. مزید کوئی ہیں باقی ایک کوشچن یہ تھا کہ غزۂ بدر کے شہدا کے لیے سال ثواب کا پوچھ کیا کیا جائے تو یہ بہت اہم تھا اور اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ نہ صرف بدر کے شہدا بلکہ ہم سب کی ماں مول ممن عاشت صدیقہ طیبہ طاہرہ اللہ کا دن بھی آج یہ ان دونوں کی دونوں حضرات کے لیے دونوں گروہ کے لیے یہ ایک افطار کے وقت جو کھانا سامنے رکھا ہوا وہ اس کے علاوہ جتنا قرآن پاک یاد ہو پڑھ سکتے ہوں وہ پڑھیں پڑھنے کے بعد جو ہے اس کا سواب آسان طریقہ تو یہ کہ گلم شریف اور ان اخلاص پڑھ کے جو ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم توفن اپنی طرف سے اپنی اعلی الاد کی طرف سے پیش کریں ان کے بعد جو ہے وہ سب کو پیش کریں اچھا وہ صاحب اب موضوع کی طرف آتے ہیں ایک اور معجزہ میرے ذہن میں آ رہا ہے میں چاہوں گا اس پر آپ روشنی ڈالیں کہ دو بھائی جو معذر معاوض تھے جنہوں نے ابو جہل کو قتل کیا تھا ان میں سے ایک کا ہاتھ جو ہے وہ ٹوٹ کے لٹک گیا تھا ڈوری کے ساتھ یعنی وہ آخری کھال کے ساتھ لٹک گیا تھا تو وہ کیا موجودہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھئے وہ بہت ہی اہم موجودہ ہے وہ صحابی عزیر فرماتے ہیں میرا ہاتھ کٹ کے لٹک گیا ہے صرف کھان کے اندر لٹکا ہوا تھا میں جنگ لڑتا رہا لیکن مجھے وہ پریشان کرتا رہا تو میں نے اپنے ہاتھ کو اپنے پاؤں کے نیچے رکھ کر زور لگا کر توڑ کے کر دیا اس کے بعد جنگ بندی ہوئی تو میں پھر وہ اپنے ہاتھ کو اٹھا کے صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ ملے گیا سرکار دوبارہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا لا دہن لا مقدم نکالا میرے بازو پہ لگا کے میرے بازو سے لگا دیا کیا بات ہے وہ بازو اتنا مضبوط ہو گیا دوسرے بازو بات, بات یہ کہ آج جتنے بھی سرجنز ہیں ان کی عقل جو ہے وہ دنگ رہ جائے اگر سرکار کے ایک موضوع کو صحیح طور سے پڑھ لیں موتی صاحب آپ کی جانباتے ہیں اب اس موضوع کی طرف چلتے ہیں کثیر تعداد ہے اس وقت کفار کی کلیل تعداد ہے اس وقت مسلمانوں کی تاز و سامان موجود نہیں عسکری طور پر بالکل و برباد ہے فخر فاکر میں چل رہے ہیں سارے معاملات مسلمانوں کے ساتھ ہیں. لیکن ایک چیز ہے للائیت موجود ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ, و علیہ, و علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا طور جو ہے وہ گلے میں موجود ہے یہ جو کمپیرزن ہے آج مسلمان تنظیمی کا شکار کیوں ہے مادہ پرستی کی طرف اتنا کیوں ہے اور اس وقت کیا ایسا جذبہ تھا جو آج موجود نہیں ہے نہیں قرآن پاک میں ضلع العالمین نے جس طرح ہم سے وعدہ فرمایا ہے کہ تُم تم ایمان والے بن کر دکھاؤ میں تمہیں عروج عطا فرما کر بتاؤں گا زوال سے تمہیں محفوظ رکھوں گا دیکھ قرآن پاک میں ہی کم عنفیت قلیتِ غلط ارفیت کسی وت امبیز للہ کتنی مرتبہ ایسا ہوا کہ کم تعداد والوں نے بڑی تعداد والوں کو شکست فراہم کی پر بات یہ وہ لوگ تین سو تیرہ تھے اور مطلب مقابلے کا آپ دیکھیں تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے کمپیریزن ہم نہیں کر سکتے کہ ان کی تعداد جو ہے وہ ہزار ہزار تقریباً ہزار ہے تو لیکن جذبہ ایمانی ساتھ میں جذبہ اخلاص ہے جذبہ محبت اور اس کے رسول ہے یہ تمام جو جذبات تھے وہ کفار پر غالب آئے تو انہوں نے ایمانا بن کر دکھایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں فتح اور نسرت فرمائی آج اگر ہم مقابلتاً بنسبتا اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ آج ہم کتنی تعداد اس وقت مسلمان کتنی تعداد میں تھے لیکن ان کا بول والا تھا ان کو عروج عطا فرمایا گیا تھا آج مسلمان کتنے کروڑ ہیں تقریباً ارب مسلمان ہیں سوا ارب سے ڈیڑھ ارب دنیا میں ہاں ہی مسلمانوں اتنی زیادہ تعداد ہونے کے باوجود جگہ جگہ آپ دیکھیں کہ مسلمان میں یونٹی نہیں ہے جس کی وجہ سے مسلمان انتشار کا شکار ہے فتنہ فساد کا شکار ہے اگر ہم اسباب پر غور کریں تو ایک بڑا عظیم سبب یہ نظر آتا ہے کہ ایک تو جذبہ ایمان کی کمی ہے دوسرا نبی کریم علیہ سلاط و اسلام کی محبت و عشق جو اسلام کا ایمان کا بنیادی ان ہے وہ ہم سے مفقود ہو چکا ہے جاری رکھتے ہیں ہے کہ ستاون ممالک میں اس وقت قریب قریب ڈیڑھ ارب کی مسلمانوں کی آبادی ہے وہاں سے تین سو تیرہ تھے ناظرین. لیکن ایک بات تھی کہ وہاں جذبہ موجود تھا وہاں ایمان کی پختگی موجود تھی وہاں اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ سرشار تھے آج ہمارے پاس ناظرین سب کچھ موجود ہے لیکن کس بات کی کمی ہے اس کی کھوج لگاتے ہیں آپ رہیں گے ہمارے ساتھ ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے آپ و کی درخبرسمیشن کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد جنید اقبال حاضر خدمت ہے شامل کرتے ہیں جناب اپنے اگلے کالر کو اور دیکھے اس وقت کون ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام جناب ہاں جنی بھائی جی افس کر رہا ہوں ہاں جنید بھائی کیسا حال چال ہے آپ کا اللہ کا شکریہ آپ کی بہت دعا ہے کون سا اور کہاں سے بات کر رہے ہیں میں انڈیا سے گجرات سے راجلہ سے بول رہا ہوں فاروق شیخ جی فاروق شیخ صاحب ہاں ہاں آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے ہمیں بہت شکریہ اور آپ اتنے بہترین طریقے سے ہمیں سمجھاتے ہیں تو اتنا اچھا لگتا ہے کہ کافی جو وا بھی الحمدللہ Hello. فرمائیے Hello. کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ اس موقع پہ آپ میرا سوال ہے دنش بھائی ہوں ہلو جی فرمائیے فاروق شیخ صاحب آپ سوال ہے وہاں پہ تنگے بندے کے اندر مجھے کرین سر لال نے کتنے فوائدہ کو تعلق کی بتا رکھتی تھی اچھا اور دوسرا خواہش میرا یہ ہے کہ میری بہن ہے جوگنٹ ہے وہ رمضان مہینے کے روزے نہیں رکھ پا رہی جب وہ باہر آ جائے گی تو کیا اس کو روزے رکھنا پیدا کر بالکل آپ کو بتاتے ہیں آپ کا بہت شکریہ فاروق شیخ صاحب آپ نے گجرات ہندوستان سے کال کی مفتی صاحب ہم بات کر رہے تھے ان اسباب کے اوپر کہ ایک طرف اتنی کثیر تعداد ایک طرف اتنی قلیل تعداد آج پوری دنیا میں مسلمان ڈیڑھ ارب کے قریب ہیں کچھ نظر جو ہے وہ مفتی صاحب نے جاری کچھ آپ سے کلام کروائیں گے السلام علیکم السلام علیکم ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی جنی صاحب میں مزمل بات کر رہا سے جی مزمل صاحب فرمائیے آج کا جو آپ کا پروگرام ہے یہ مسلمانوں کا عروج اور زوال جو یہ ہم لوگ جو ڈسکس کر رہے ہیں آج اس میں میرے خیال میں موجودہ دور میں جو ہمارا عقائد کا جو ہے وہ نہ ہونا اور ایمان کی پختگی جو ہماری نہیں ہے آج اس کی وجہ سے ہم لوگ جو ہے نا وہ باعث زوال کا سبب بن رہے ہیں پر اس میں یہ ہے کہ ایک عام انسان جو ہے اس کو چھ چھ اگر عقائد کے مطابق اس کو چلنا پڑے گا تو وہ کیا کرے گا وہ کس طرح موسیقی جگہ پہ جائے گا ہمارا سب میرا یہ سوال یہ ہے کہ کیا ہم لوگ مسلمان جو ہیں آپس سے موب اللہ زمین ولا تفرق کیا یہ ایک کو پکڑ سکتے ہیں ہم بہت اچھی بات مزامل صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی رسی اصل میں سراط مستقیم سرات مستقیم اصل میں قرآن اور قرآن کی عملی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات انہی سے بات کا آغاز کریں گے کہ یہ جو سلسلہ ہے مفتی صافی فرمائیے کہ عروج و زوال کی ایک کہانی ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹارٹنگ میں 600 سال رسول اللہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد اس کے بعد 800 سال کا مبیش ہمارے کردار کے اعتبار سے تنزولی کے معاملات ہیں آپ کیسے دیکھتے ہیں ان ساری باتوں کو کیا ڈیڑھ ارب کی آبادی ہے وجہ کیا ہے کمی کہاں پر ہے نہیں کمی کی بات وہیں پہ آ جاتی ہے کہ نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ تعالی وسلم جو تعلیمات ہمیں دی ہیں ان تعلیمات کو ہم سنبھالنے کے لیے تیار نہیں ہیں ان کو دل سے یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں ابھی بھائی نے جو کال کی تھی وہ بھی اپنی جان سنانے کے لیے انہیں کا ڈال دیا کتنا پوچھے چھ عقائد کو بھئی آپ صرف اللہ تعالیٰ پہ توحید پہ ایمان لے کر آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ ایمان لے کر آئے ان دو چیزوں پہ اگر آپ پورے طور پہ ایمان لے ہیں تو پھر مسلمان وہی مومن ہو جائے گا اور حدیث کریمہ میں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ فرمایا नहीं. آپ نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا ہوا کہ مسلمان خس و کی طرح नहीं. ہوں گے پھر بھی لیکن مسلمان جو نزلے میں ہوں گے تو صاحبہ نے کہا یہ کیا معاملہ ہوگا فرمایا کہ آپس میں اطاحت میں ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اشارہ فرما دیا नहीं. تو وہی جو بات آپ نے بات کی ہے کہ قرآن کی طرف قرآن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے کر آتا ہے جب سب مسلمانوں کے دل رسول اللہ کی محبت کی گرمی سے ہریں گے دل... دل... گے تو ان شاء اللہ سواروں کو پھر وہ دن مطلب بات آپ کی یہ ہوئی کہ چھ عقائد سے چھ سو چھتیس عقائدوں ایک عقیدہ ہونا چاہیے کہ عبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم علی علی سے ہی سب کچھ ملے گا مزید کیا فرمائیے کی سوالات کے حوالے سے دیکھیں سوالات کے حوالے سے ایک بھائی نے کیا تھا کہ لوگ جب آ جائیں گے کیا اس وقت امام آئیں گے تو یہ تصور غلط ہے امام مہدی کے بارے میں میں آیا مکہ میں محاذہ میں ظاہر ہوں گے تو آپ کر دوں گے اور باقاعدہ آسمان سے اعلان کیا جائے گا ان کے لیے کوئی پفلٹ چھاپنے کی ضرورت نہیں پڑے گی نہ <سؤال> <سؤال> کوئی کوئی پروگرام کرتے ہیں کالوں میں شامل کریں گے السلام علیکم وعلیکم السلام جی مفتی انکل کو بھی میری طرح سے سلام وعلیکم السلام کیا پوچھنا چاہتی ہیں میں نے تین سوال والے انکل بیٹا بہت مختصر بیان کیجئے گا بہت کم وقت غزوہ کب پہ چاہیے تھا پہلا سوال یہ بدل کا سبب کیا تھا دوسرا سوال یہ اور تیسرا یہ کہ غزوہ بدل میں مشرقی نے مکہ کی طرف سے سب سے پہلے کن افراد نے مقابلے کیے بالکل ٹھیک ہے آپ کو بتاتے ہیں اور ناظرین آپ کو بھی ان اللہ بتائیں گے آپ رہیں گے ہمارے ساتھ ہم رہیں گے آپ کے ساتھ اور ملاقات کرتے ہیں آپ سے ایک مختصر سے صفحے کے بعد کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد جمید اقبال حاضر خدمت ہے ناظرین آج ہم گفتگو کر رہے ہیں غزوہ بدر کے حوالے سے اور کم و بیش اس بات پہ اب ہم پہنچ چکے ہیں کہ عروج اور زوال کی اصل کہانی ہے کیا مزید مفتی صاحب سے کلام کرواتے ہیں مفتی صاحب اس سے قبل کے موضوع کو آگے بڑھائیں کچھ سوالات ہیں اس کو نمٹاتے ہیں مزید بات کرتے ہیں ایک کوشچن کیا تھا کہ غزوہ بدر کے شوہر غزوہ بدر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے لوگوں کو جنت کی بشارت دی تو دیکھیے تمام کے تمام اہل بدر کو نبی کریم صلی اللہ علّہ جنت کی بشارت دی اور یہاں تک حدیث کریمہ میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اہل بدر جو تم جو تم چاہے کرو اچھا ایک جنرل سوال اتا, سوال آتا ہے کہ صحابہ سے بھی کچھ فضیلت عطا فرمائی ہے اس حوالے سے جو اہل بدر ہیں ان کی جی ہاں جو اہل بدر ہے وہ تمام صحابہ سے افضل ہیں اچھا ٹھیک مزید کیا فرمائیے پھر ایک نے کہا کہ جناب میری بیوی بی بی حاملہ ہے وہ روزہ رکھنے کا مسئلہ انہوں نے پوچھا تھا تو اگر واقعی حمل کو تکلیف ہوتی ہے یا ان کے وائف تکلیف ہوتی ہے تو چھوڑ سکتی ہیں بعد میں قزا کریں گے مزید سوالات تو تقریبا پورے ہو گئے ہیں نازش کے جو سوالات تھے کراچی سے نازش کے سوالات ہم پہلے جواب دے چکے تھے کہ غزوہ بدر سن دو ہجری میں پیش آیا اور اس میں مسلمانوں کی تعداد تین سو تیرہ تھی اور انہوں نے ایک پوچھتا غالباً کیا تھا کہ کفار کے اچھا آپ مجھے ہی بتائیے ہم بات کو سمیٹتے ہیں یہ ہی بتائیے کہ ایک عروج و زوال کی کہانی ہمارے سامنے تو مسلمانوں کی موجود ہے لیکن آج کا مسلمان اگر یہ کہے کہ صاحب میں اس جذبے کو حاصل کر لوں تو پھر مجھے عروج مل سکتا ہے یا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ ایک عروجی داستان رقم کر سکتی ہے تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے دیکھیے اس کے لیے اپنا رابطہ مدینے سے اور مدینے والے سے جوڑنا پڑے گا <تصفح> جب تک ہمارا رابطہ دنیا کے دیگر ممالک سے رہے گا اور ہم اسلام کا مرکز اسلام کی تعلیمات کہیں اور سے حاصل کرنے جائیں گے تو یہی ضلعت اخواری رہے گی جس وقت ہم نے اپنے سر سر کو سرکار دوران صلی اللہ علیہ کے بارگاہ میں جھکا دیا اور مدینہ شریف سے جو تعلیمات مل رہی ہے جو سرکار نے تعلیمات دی ہیں تو انشاءاللہ تبارک و تبارو کو پھر سب مسلمانوں کو عروج حاصل ہوگا مفتی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس پورے قصے میں اس پورے معاملے میں ہم ہمیں کس چیز کو حاصل کرنا چاہیے اور کس چیز کی کمی کو دور کرنا چاہیے اس معاملے کو اور اپنے بھائی کی کال کو دونوں کو ملاؤں گا کہ بھائی نے یہ کہا تھا کہ ہم کس کس پر عمل کریں کتنے چیزوں پر عمل کریں میرے بھائی جب ہم خریداری کرنے کے لیے جاتے ہیں دنیاوی چیز خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ تین چار دکانوں پر جاتے ہیں آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ نہیں فلاں دکان پہ بڑی اچھی چیز ملتی وہاں جانا چاہیے وہاں سے خریدنی چاہیے یہ ایمان کا معاملہ ہے یہ جو ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات کا معاملہ ہے تو آپ کیا ہر کسی سے تعلیم حاصل کریں گے ایسی بات نہیں ہے آپ اس شخص سے تعلیم حاصل کریں جو قرآن اور صاحب قرآن کا دیوانہ ہے تو قرآن صاحب قرآن کا دیوانہ ہے آپ اس سے تعلیم حاصل کریں پھر آپ دیکھیں کیا کو اللہ عالمین کی محبت بھی حاصل ہوگی آپ دیکھیں کیا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کا جذبہ اور شوق بھی حاصل ہوگا اگر ہم نے ایسا کر لیا تو وہ تین سو تیرہ تھے قرفار کو بہت کسی تعداد میں لگے قرفار جو ہے وہ میں آ گئے باوجود تعداد میں ہونے کے آج ہم سبق خرابی ہے ڈیٹ خراب ہے تو آج ہم ایسی اپنی یونیٹی دکھائیں اتنا اتہاس دکھائیں ایسا ایمان ہو کہ ہم خرگول نظر آئیں ہمارا ایمان ایسا ہونا چاہیے بات, بات ناظرین کچھ اور ہوگی کچھ اور کلام کریں گے آپ رہیں گے ہمارے ساتھ ہم رہیں گے آپ کے ساتھ اور ملاقات کرتے ہیں آپ سے ایک مختصر سبق الخبر نظر آتے اسٹار ٹائم کی ٹرانسمیشن کے ساتھ اور آخری لمحات کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد جنید اقبال حاضر خدمت ہے ناظرین اس جسجو جس میں تھے کہ کچھ تلاش کریں کہ اصل وجہ کیا ہے کہ غزبائے بدر میں جو جذبہ مسلمانوں میں موجود تھا آج کس بات کی کمی رہ گئی تو سوال کرتے کرتے اچانک ایک جواب ملتا ہے کہ عسکریت سی بڑی شے کہ محبت کے اصول بلحب کا گھرانہ ہے کہ درگاہ رسول تبل لشکر متبدرک ہے کہ تصہیر بطول مسجد علم کا گھر ہے کہ مشن کے اسول آج جو بیتی ہے کیا کل بھی وہی بیتے گی بینڈ جیتے گا کہ شاعر کی غزل جیتے گی بات, بات یہ بات ہے نہ کہ جس تصور اور جس سوچ کے ساتھ مسلمان اس وقت لڑ رہے تھے اگر آپ ایک لمحے کے لیے ان کے تمام تر عقائد پر غور کرنے کی کوشش کریں تو آپ کو صرف اور صرف ایک جواب ملے گا کہ ان کے اندر للائیت کا جو جذبہ موجود تھا یعنی اللہ پر جو توکل ان میں موجود تھا آج مسلمانوں کے اندر بہت ہی معذرت کے ساتھ آخری وہ توکل بہت ہی کم نظر آتا ہے جو عشق مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس وقت ہمیں نظر آتا تھا آج ناظرین معذرت کے ساتھ ہمارے اندر شاید وہ عشق موجود <متحدش> ہی نہیں ہے کیونکہ جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں ایک صحابی کو شاخ دے کر یہ کہہ رہے ہیں کہ جاؤ جا کر لڑو اور کن سے لڑنے کی بات ہو رہی ہے ناظرین ان سے لڑنے کی بات ہو رہی ہے جو عسکری طور پر بہت زیادہ مضبوط ہیں کہ جن کے پاس تمام تر ہتھیار موجود ہیں جن کے پاس تمام تر اسلحہ موجود ہے اور دینے والا یہ بات جانتا ہے کہ میں شاخ دے رہا ہوں اور لینے والے کو پتا ہے کہ میں شاخ لے رہا ہوں لیکن وہ یہ بھی جانتا ہے کہ دینے والا کون ہے اور لینے والا اس بات کو جانتا ہے کہ جس نے مجھے عطا کیا ہے اب وہی مجھے جتوائے گا تو وہ سوچ در اصل عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ ولی وسلم کی مہراج تھی اور ناظرین وہی تو مہراج تھی جس نے مسلمانوں کو اس میدان کے اندر فتح نصرت سے نوازا تھا آج ہم غور تو کریں اپنا احتساب تو کریں کہ آج کا مسلمان کہیں ایسا تو نہیں ناظرین کہ غلامی رسول صلی اللہ علیہ ولی وسلم کا دعوی تو کر رہا ہے لیکن عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عین تک کو ابھی تک سمجھنے کی کوشش نہیں کی لیکن آئیے ذرا زہدی کی اس کتاب پہ نظر ڈالتے ہیں کہ جہاں پر انہوں نے کہہ دیا کہ شراب کوہن پھر پلا آیا وہی جام گردش پلاس آ مجھے عشق کے پر لگا کر اڑا میری خاک جگنو بنا کر اڑا خرد کو غلامی سے آزاد کر جوانوں کو پیروں کا استاد کر ہری شاہ سے ملت ترے دم سے ہے نفس اس بدن میں تیرے دم سے ہے تڑپنے پھڑکنے کی دے عق دے دلے صدیق دے جگر سے وہی پیر پھر پار کر تمنا کو سینوں میں بیدار کر جوانوں کو سوزے جگر بخش دے میرا عشق میری نظر بخش دے ناظرین وہ نظر چاہیے کہ جس نظر کے تصور کے تحت جب آپ کسی کو دیکھیں تو اس کا کلیجہ پھٹ جائے اور اس کی سمجھ آ جائے کہ یہ نظر ایک عام مسلمان کی نظر نہیں ہے بلکہ یہ عاشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ ولی وسلم کی نظر ہے کہ جس نے تمام تر دلوں کو تبدیل کر دیا ہے تمام تر ذہنوں کو تبدیل کر دیا ہے تمام تر سوچوں کو تبدیل کر دیا ہے ناظرین آج ستاون ممالک ہیں اور ستاون ممالک میں کم و بیش ڈیڑھ ارب کے قریب آبادی ہے لیکن میں تو صرف ایک بات جانتا ہوں کہ جن نقشوں کو بنا بنا کر ہم اس بات کی توجہ بین الاقوامی سطح پر دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم ایک ہیں ہم متفق ہیں ہم میں اتحاد ہے ہم میں محبت موجود ہے کیا ہی اچھا ہو کہ ہم اس نقشے کو بنانے سے پہلے ایک اس نقشے کو بنا لیں کہ جس نقشے کی ابتدا اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب سے ہوتی ہے اور جس کی انتہا محبت رسول صلی اللہ علیہ کی وسلم پر ہوا کرتی ہے آج جو مفتیان نے گفتگو کی ہے اس پروگرام میں ناظرین بس میں صرف اتنا کہوں گا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا خود احتساب کریں اور احتساب نہ صرف اپنا کریں بلکہ ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں کہ ہمارے اندر جو کچھ خامیاں ہیں اسے اگر آج ہم دور نہیں کریں گے تو جو تنزلی ہم نے آٹھ سو برس میں دیکھی ہے اللہ نہ کرے ناظرین مستقبل بعید میں وہ تنزلی مزید ہمارا مقدر بن جائے گی برا ناظرین آج غزبۂ بدر کے موقع پر شوزہ بدر کی بات ہوئی ان کے مراکب کے بارے میں بات ہوئی ان کی فضیلتوں کے بارے میں بات ہوئی آپ اس وقت افطار کرنے جا رہے ہیں اور اللہ تعالی آپ کو اس فضیلت سے جا رہا ہے کہ جہاں پر آپ دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعاؤں کو قبول کرے گا بس ایک فاتحہ تین اخلاص پڑھیے گا تمام شودہ بدر کو اشارے ثواب کیجیے گا اور بالخصوص بی عائشہ بی صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہماری ماں ہے ان کو اشار ثواب کیجیے گا ان کے صدقے سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیے گا کیونکہ ہم اس بات کو سمجھنے کو تیار نہیں ہیں کہ ہم بہت ہی گناہگار ہیں بہت ہی سیاہکار ہیں بہت ہی بدکار ہیں نہایت اپنے آپ کو اسفلا سافلین کی کالی گھاٹیوں میں غرق کر کے بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے اللہ کا حق ادا کر دیا ہے لیکن ولہ ناظرین کہ ان روزوں میں اگر صحیح طور سے اخلاص پیدا ہو جائے اور اس وقت بیٹھ کے ہم اللہ کے حضور حاضر ہو کے اپنے گناہوں کی صحیح طور سے معافی مانگ لیں اور لال نقم کے اس فلسفے کو سمجھنے کی کوشش کر لیں کہ جس فلسفے میں واضح طور پر یہ فرما دیا ہے کہ تم اگر روزے کی حیثیت اس کی حیثیت اور اس کی روح کو سمجھ جاؤ گے تو بے شک تم متقی بن جاؤ گے اور تقوی کے اعلیٰ مدارج پہ پہنچ جاؤ گے آج صرف ایک بات کا کر لیں کہ شوزہ بدن ناظرین اپنی قربانیاں دے کر اسلام کو زندہ کیا ہے پہلا مارکا پہلی جنگ پہلا غزوہ تھا اور وہ غزوہ اگر ہم نہ جیتتے اور ہمیں فتح نصرت نصیب نہ ہوتی تو آج تا قیامت دنیا میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ ولی وسلم کا نام لیوا کوئی نہ ہوتا یہ سرکار کی دعا تھی ہمیں اس دعا پر یقین رکھنا چاہیے ناظرین انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے آپ سے مستفر سے اوقے کے بعد اور اس کے بعد انشاءاللہ سرور صاحب سے خوبصورت کلام سنیں گے آپ رہیں گے ہمارے ساتھ ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملاقات ساہل مدینہ ہے یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساہل مدینہ ہے ہر ایک موجے را اور چھا ہے بس ایک بستی میں یہ دنیا جل کے بجھ جاتی مگر شامل مدی نا ہے یہ دنیا جل بجھ جاتی مگر مدینے مدینے کے مساق اب تج میرے جان و دل قربان تیری آنکھیں بتاتی ہیں تیری منزل مدیاں है تیری آنکھیں بتاتی ہیں تیری منزل مدی fair ہے میں اتنی دور ہوں لیکن مجھے حاصل مدینہ ہے یہ دنیا جل کے بجھ جاتی مگر Man, man. دنیا